امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطفات عالیہ نحج البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر انسٹھ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مکتوب اسود ابن قطیبہ والی حلوان کے نام تحریر فرمایا اپنے اس مکتوب میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں دیکھو جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں گے تو یہ امر اس کو اکثر انصاف پروری سے مانے ہوگا لہٰذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتا اور دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو اور جو کچھ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اسے ان حما سے بجا لاتے رہو اور اس کے شواب کی امید اور سزا کے خوف کو قائم رکھو یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی اور دیکھو کوئی چیز تمہیں حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر ریایہ کی نگرانی رکھو اس طرح جو فائدہ تم کو اس سے پہنچے گا وہ اس فائدے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جو تم سے پہنچے گا